ہم کس وقت کس وقت میں اٹھ نفل نماز پڑھنی چاہیے کون سا ہاتھا ہے جو زیادہ اللہ کے قریب انسان ہوتا ہے آپ اس کے بارے میں تھوڑی سی روشنی سمائیں گے شکریہ جی کاسمس فور فورٹی نائن بہن جو یہ مسئلہ ہے کہ کون سا وقت تو آقا کریم صلی اللہ وسلم نے سنا کہ آخری رات کا وقت جو ہے وہ دعا کے لیے نماز کے لیے بہتر ہے اللہ کی قربت کے لیے بہتر ہے آخری لفظ تو کوشش کرنی چاہیے کہ آخری رات پوچھ کر حجت اڑے آدمی جو مانگے آن تو گزار گزارا آدمی جو ہوتا ہے اس پر بہت ہی مہربانیاں ہوتی ہیں ویسے تو راتوں کو جاگنے والا بزرگوں نے کہا کسی شاعر میں کہ من اولا علی جو بلندیاں چاہتا ہے جو اللہ رسول کے حضور بلندی چاہتا ہے تو وہ راتوں کو جاگا کرے لیکن راتوں کو عبادت میں جاگا کرے ٹی وی اور وی سی آر یا بے حیائی میں نہ جاگا کرے عبادت کے لیے جاگے تو رب اس کو بلندیاں فرماتا ہے اور جو تہجد گزارا ہے اس کے چہرے پہ نور آتا ہے تو یہ مسئلہ ہے کہ آخری رات کا آخری وقت جو ہے سو کر اٹھنا چونکہ سو کر اٹھنا بڑا بھاری ہوتا ہے تو سو کر اٹھ کر جو نماز پڑھی جاتی ہے وہ بہت ہی بہت بہتر ہوتی ہے بڑی بڑکوں والی ہوتی ہے اور جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے کہ کی کی رات میرا کی سیلت ہم نے چار جمعرات مسلسل میراج کے بارے میں بیان کیا وہ ویب سائٹ پہ موجود ہے www.zikr ڈبلو ڈاٹ زکر ایسے کو میرے خیال میں نام ہے آپ اس سے وہ سن سکتی ہیں انشاءاللہ اللہ ان رات جمعرات کو پھر ہم کوشش کریں گے کہ اس کو بیان کریں ارشد انڈر اسکور نائنٹی